انل سنبر اللہ نسمرہ و نسائنہ و نسائفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسینا و من سیئے آخرینا من یدده اللہ قالا مغللللہ و من یدللللہ لیانا و اشہد اللہ الہ الا اللہ و لا شریف راہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم بعد فقام الله تبارك وتعالى بحميد رب الدنيا السميع العليم من الشيطان غلي من حمده وانفذ به وانفذ والزم في ناقب الحج یو کاری جا تو مناحم من میتی محل می نا مہم پکو ما وو تپسم ولیو موم وليطبقوا بالزيت العزيز ذلك ومن يعجل ترمات الله فهو خير الله عند رضيه وأخلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فلتنبوا الرئيس من الأوسان ولتنبوا قود الدول. جو قربانیاں گھروں میں کی جاتی ہیں ان کو عربی زبان کہتے ہیں ادیا خود کی جمع اس کی ہے اضافی کسی نسبت سے عید کا نام رکھتے ہیں عید الاضحیٰ قربانی والی فیم عید الاضحیٰ کئی لوگ عید الاضحیٰ کو عید الاضحیٰ کہ دیتے ہیں جو زا کرنا ہوتا ہے چانچ چانچ کا ہوتا ہے <زوحا> اور معنی قربانی جس طرح آج کرنے والوں کو قربانی کرنا ضروری ہے اسی طرح سارے دیش کے ساتھ پرنے کی قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے ہندو دن سوان رضی اللہ و عنہ فرماتے ہیں شہر بخاری کے باہے شہید باد وبی سم و لاگی وسلامہ پندرہ الس میلہ حدیث مندر ہے کچھ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سال فرمایا نمازے پر ہا کے لیتے من زاوا سب لڑا کہ فل یا وہ پڑھا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر ہے فل یا وہ پڑا وہ اس کی جگہ سے دوسری قربانی کرے اور وہ من کرانا لم یس وقت سچا پھل لینا فل اور جس نے قربانی نہیں کی اللہ کے ہم نے نماز پڑھی یعنی نماز پڑھنے تک اس بندے نے قربانی نہیں کی فل یزبت الگ ندا وہ بھی اللہ کا نام لے کر قربانی کرے جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی ہے اس کو کیا حکم ہے فل یزبت مکانا ہو وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے اور جس نے حقیقت نہیں کی غذبہ الخمی وہ اللہ کا نام لے کر وہ بھی قربانی کرے یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کرنے کا اور جس کام کا حکم اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو وہ کام فرق اور واجب ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے اللہ کہ کوئی ترینہ اشار تھا آ جائے تو کوئی ایسا ترینہ اشتار تھا ہمیں یہ ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی نہ کی ہو اقتصاد کے, کے باوجود صحابۂ کرانے سے کسی نے قربانی نہ کی ہو نبی کی موجودگی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا ہاں ابو بکر بکرو عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ ایک سال انہوں نے قربانی نہیں کی اور اس روایت کو وہ لوگ کرینہ اشارے خاں بناتے ہیں لیکن وہ بنتی ہیں کرینہ اشارے خاں بننے کے لیے قوت میں برابر ہونا ضروری ہے مرفو روایت وہی الہی ہے اور غیر مرفو وہی الہی ہیں غیر وحی وحی کے لیے کرینہ سارے خاں نہیں بنتی غیر وحی وحی کے مطلق کو مقید نہیں کر سکتے غیر وحی وحی کے عام کو خلاص نہیں کر سکتی صحابہ رام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قول یا ان کا عمل موقوف روایات وحی نہیں جب وہ وحی نہیں دین میں حجت نہیں تو وحی پر تازی نہیں ہو سکتے وحی پر تازی وحی بنے اور کوئی چیز نہیں پھر اسی طرح سیجنا ابو ہو رہا ہے اور یہ واہ تعالیٰ کی روایت سنندار کپنی میں ہے حدیث نمبر ہے سینتالیس سو فرماتے ہیں من باجا دن جس آدمی کے پاس وہ ہے طاقت ہے وہ لمبی سا قربانی اس نے نہیں تھی من بازادہ سا آسن طاقت ہے قربانی نہیں کرتا ملا یا تھا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے کیا مطلب قربانی کرنا چاہے اس حقراہے اختصاط پر لازم اور ضروری ہے اور جو ایسا نہیں کرتا وہ نا قربانی کرنے کا اس کو جانتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں قربانی نہیں کرنے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی دسم پیار کچا کھا لے فلاح طرح بننا مسلمان فلاح طلا بننا مساج ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے پہن اللہ تعالیٰ کے کچا اجزا نہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچا پیاز کھا لو اور موج کرو مسلم نہیں مطلب یہ کہ یہ کام نہ کرو ایسے ہی یہاں سے بھی یہی ہوا ہے یہ ہدایت موقوفاً اور مرقواََ دونوں طرح کرنی ہے مرقور بھی ثابت ہے موقوفن بھی ثابت ہے ابو ابوی اللہ تعالیٰ تو ان ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا فرض اور ناول ہے طاہر استطاعت اخبار استطاعت کیا ہوتی ہے قربانی کے لیے استطاعت کا مطلب ہے قربانی یا قربانی کا جانور موجود ہو چاہے نقل پیسے دینے میں موجود ہوں چاہے بندہ لے کے کا سکتا ہو ہوتا نا مثال کے طور پہ ایک ساتھ ہے پیسے ختم ہو جاتے ہیں مہینے کے کہنے میں قربانی آ ہے جمع اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ ادھار لے کے قربانی کا ہے زخم تریف کو پھر اس کو پیسے مل جائیں گے یا جس طرح شادی بیاہ کے موقع پر آپ لوگ کر لیتے ہیں وقت نکالنے کے لیے پیسے بھاگ لے کر بھی کام کا کیا جاتا ہے جب یہ ہو کے کتنا پیسہ ہم واپس آسانی سے کا کرتے تو اس میں کوئی تو ایسا اور فائدہ نہیں کاروباری لوگ جتنے بھی ہیں دنیا میں سارے کے سارے ہوتے ہیں لاکھوں لوگوں سے لینا ہوتا ہے اور لاکھوں لوگوں کا دینا بھی ہوتا ہے تو ایسے آدمی کو گرو کچھ نہیں کہتا ہاں وہ آدمی جس کے پاس وہ اپنے گھر کے کھانے کے لیے پیسے پورے چورے ہوتے ہیں وہ مطلب اگر کرد لے گا رکانے کے لیے اور سارا پانی مفروض ہوتے ہیں وہ سب اس کا فیصلہ ہر آدمی نے خود کرنا ہے کہ گئے لگتا ہے وہ بیس ہزار کا مسائل خرید سکتا ہے عید سے تو پندرہ بیس ہزار کی قربانی کیوں نہیں خرید سکتا یہ اس نے خود موازنہ کرنا ہے اس کے لیے जरूरी انصاب ہونا یہ जानवर نہیں ضروری ہے قربانی کا جانور اس کی عمر نہیں صحیح مسلم جابر بن عبداللہ عبد اللہ تعالیٰ کی روایت پیدا کر پا لو الا مسی علّہ جز آٹن تم صرف اور صرف مسینہ جانور ہی دبا کرو مسینہ کے علاوہ اور کوئی جانور قربانی میں دبا نہ کرو علّہ تم پر دشواری ہو تو ڈھیر کی جنس کا جذ آپ دبا نہ ہو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ست الوانی رنہ ہُڈا نے اس روایت کو ذریعہ کہا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انہوں نے اس کو زرعی کہا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ روایت ہے ابو زدہ ان زیادہ ہے اور ابو زدہی مزلث رابی ہے مجلس کا ان انا نا سات قبول ہوتا ہے تو اس کے کئی ایک جواب ہیں اب لے ابن نے کے علاوہ کوئی اور ابو زبیر سے بیان کرے ان والی روایت ذریع ہوتی ہے یہ اصول عظیب کا مسلمہ پایا ہے ہاں جو ابن لاد ہے اگر وہ ابو زبیر ہر خورا ریوائڈ کریں تو وہ قبول ہوتی تو یہ روایت لیس کی نہیں ہے تو یہ اس اعتبار کے ذریعہ بنتی ہے شہر رمضانی نے یہ بھی ایک راز پر کیا ہے سلسلہ عادی کے لڑیفہ نے بھی اور ایروان نے بھی اس کا ایک جواب تو یہ ہے بنیادی طور پہ کہ جب کوئی ناقد ایمان کوئی ناقد ایمان کسی مزلف رانی کی معن ان روایت کو صحیح کہہ دے تو وہ اس روایت کی تصویر کے لیے یا سند کے اتحاد کے لیے کرنا ہوتا ہے جو بڑے بڑے ناطر امام ہیں امام بکاری ہیں امام مسلم ہیں عبی ہیں ندی ہیں کی بات اِدھر کے ماہر ایمان مدلث کی معن روایت کو وہ اگر صحیح کہیں تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے مدلث کی محنت روایت رات ہے لیکن کرینے کی وجہ سے قبول ہوتی ہے نا کرینہ کیا ہے کہ اس کے تحفیثوں سے ماں کی فراہٹ مل جائے اسی طرح ایک کرینہ یہ بھی ہے کہ کوئی ناقد امام اس کی معن روایت کی تصدیق آتے ہیں. اس لیے کہ ناقب کو ہو سکتا ہے کہ اس کی مطابقت ملی ہو یا اس کی نظر میں موجود ہو سبھی اس نے اس کو صحیح کہا ہے یا کوئی اور کبھی کری دوسری بات صحیح مسلم پر ایک مستقر ہے المسند المستفرج علا صحیح امام المسلم امام اب الاباناتی اس کو مستفرج ابی امانا یا صحیح ابھی کہتے ہیں انہوں نے مستفرج میں یہی روایت نقل کی ہے تو ابو زدی کی سیما کی سراہد بھی انہوں نے نقل کی ہے مستفر علی جوانہ اس کی سند میں ابو زدی کی سیما کی سراہد تو ہے لیکن وہ سند پوری انہوں نے ذکر نہیں کی سند مکمل ذکر نہیں کی آرام سے کچھ راتی گرا دیے اور یہ کام آپ کو پتا ہے کہ سنگھ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آزاد والی سند معروف ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں مرکزی راجی سے سند شروع آ جاتے ہیں آگے کا بیان کرتے ہیں یہ محدے کا اسلوب اور طریقہ کار ہے تو اس طریقے کے مطابق انہوں نے بھی وہ ذکر کیا اچھا اس روایت میں آیا کیا ہے کہ مستینہ دوم دار دو دانتا جانور گواہ دا ہو. کر مسیینہ ہوتا کیا کی ہے مسینا کی تعریف ہے اہل دور میں کی ادا سال اٹھ تنا جات جب جانور کے ایک سنایا ستلا نیچے والے دو دانت سلو ہو جائیں دودھ کے دو دانت جو نیچے والے ہیں وہ گر نئے دانت نکل جب نئے کلو ہوں گے تو وہ مسیعہ ہے ال باہیر اور نشانرب وغیرہ نے مسیعہ کیے تاریخ سنایا طلو ہو تو مسیمہ مانگ گیا اب رباعی طلوع ہو جائیں سدا ہی شروع ہو جائیں سنایا طلوع ہی رہیں گے نا تو رباعی چوگا سگا جانور ہو جائے وہ بھی مسیمہ رہے گا مسینہ کا نام اس پر باقی رہے گا ختم نہیں چاہتا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دودا کرنا ہے عدیث میں حسر ہے لا قسبہ بلا مسی مسینہ کے علاوہ اور کوئی جانور ربا نام کرو مطلب چوگا بھی نہیں سگا بھی نہیں چھیلا بھی نہیں انہیں بتاؤ کہ مسیما کے مرنے میں کی سگا شامل ہے مسیما کا ماننا کیا ہے تالاک سنایا جب سنایا کلو ہو گئے مسیمہ ہو گیا اب وہ ریورس گیئر تو نہیں رہے گا مسیمہ ہی رہے گا من زم دشواری ہو تو ڈھیر کی کل کا جزا جرا کیا جاتا سکتا ہے جزا پیڑا جس کو کہتے ہیں چھ مہینے کا سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ مہینے کا تب کا جزا لوگ بولتے ہیں لیکن صحیح طور کے مطابق جب دمبا ڈھیر سکرا ایک سال اس کی عمر پوری ہو جائے بارہ مہینے مکمل ہو جائیں تو پھر اس پر جذا کا نسل سادے پاتا ہے نسان ارب الفابس المیر وغیرہ میں اس کی وضاحت موجود ہے ایک ڈھیر کی جنس کا جزا اس وقت ہوتا ہے جب اس کی عمر ایک سال مکمل ہو پھر اس پر جزا کا نسل بولتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلا کہ قربانی کے تمام جانور مسیینہ دبا کیے جائیں اگر مسیینہ نہ ملے یا مسیینہ مہندا ہے پود سے دور ہے تو پھر دشواری کی حالت میں جگہ دبا کیا جائے گا قربانی کے طور پر صرف ڈھیر کی کا بکری کا نہیں اونٹ کا نہیں گائے کا نہیں ڈھیر کی جنستا بکری بکری کے جزا کے بارے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بکری بھی ایک سلا کار نہیں چاہیے جزا دلیل پیس کرتے ہیں کہ بڑا اتنے آدھے پر بھی ہو کا کو ہو صلی اللہ علیہ وسلم وی اجازت دی تھی صرف ہانی کی لمی ہے بھیڑ بکری کا جزا زدا کریں لیکن وہ روایت اگر پوری پڑے مسلہ آدر کرتا ہے برائے میں عالم اللہ ہم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فصلہ دیا اور فرمایا اس دن اور سب سے پہلا کام جو اس دن ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے ان مسی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں سما نر زیرو کر پھر واپس جا کر نقل کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں من فالا فقد فقر افاور کا نام جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت اور طریقے پر عمل کیا ہے پون زبا سبلو سینامہ ہوا لائن اور جس نے نماز سے پہلے زمان کر لیا اس نے اپنے گھر والوں کے لیے بورڈ سے پہلے پیار کیا ہے لئی سمین خصوطی فی شی قربانی میں اس کا کوئی تعلق نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی فقام ابو گرد ہے ابو بن بنیاد غلی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے وقت بابا کا سبر اس نے پہلے قربانی کرنی تھی مار تو کہتے ہیں جزا میرے پاس ایک جزا ہے تو کیا میں اس کو قربان کر تو ربی صلی اللہ علیہ وایا پھر بجا ون تجھ جی آنکھا ہے دیکھ بھا تھا تبا کر لے لیکن تیرے بعد میں کسی سے کفایت نہیں کرے گا لیکن اس کے لیے راج حکم تھا یہ عام نہیں اور ساتھ ہی فروغ مجھے کہ تیرے بعد کسی اور سے کفایت نہیں کرے گا یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر پچپن سو پینتالیس ہے یہ حدیث مختلف الفاظ سے مختلف روپ سے آ ہے ایک جگہ اس کے ورن کچھ بھی آپ جذا کن ان جاتا تیرے بعد کوئی بھی جزہ کسی سے بھی شفایت نہیں کرے گا نہ پھیر کا نہ بکری کا نہ اونٹ کا نہ گائے کسی سے شفایت نہیں کرے گا ہاں حالت اس میں دیر جنس کا حساب کیا جا سکتا ہے تو یہ جن سیا انہ دن جس آپ ڈاک یہ جو سال ہیں جن شیا جس آپ انہ دن وا ڈاک یہ بھی صحی بدیشن ہی نمبر نو سو اڑسٹھ اسی طرح کچھ اور اس کا لابھ ہیں سنو قبرا بہتری کی روایت ہے نگما اور الجزا کو محنت بہترین قربانی پہلی بات تو یہ کہ اس کو بہترین قربانی کہا گیا ہے تو صحیح مسلم والی روایت کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے کہ یہ بہترین قربانی کب ہے حالت اصل کہاں چلیے نگما اور زحمت لوٹ یا تو الجزا کو میرتان دوسری بات کہ سرن سمرا بہدی کی یہ روایت سایہ سبوز کو نہیں پہنچتی کہ دان سے افغر مال کا شہر سب دونوں مشہور ہیں روایت نہیں ہے پھر ایک اور روایت پیش کرتے ہیں سرون نبی داحود کی ہریشنکر قطار قوم کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران جس بسود نے سالزہ نے اعلان کروایا کہ رسول اللہ صلی اللہ کرنایا کرتے تھے ان میں جزرا یوکا یوکا میں جذرا کفایت کر جاتا ہے ہر اس جانور سے جس کا سنی کفایت کر جاتا ہے تو یہ بات لی ضرور سنیں درست نے جد آتی قربانی کا جواب اشلی دیا ہے اس کے لیے بھی صحیح مسلم کی روایت سامنے رہتی ہے نافذ باہ ہو اللہ اللہ نے یو سرا جد آسم اللہ یو سرا فصل باہو من آسمین پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمان جاری کیا تھا اس کی وضاحت بھی سلا نبی لاود میں موجود ہے بیس نمبر سینتالیس تراسی کے ہوا یہ تھا جد آپ مہنگا ہو گیا اپنا مسیینہ جان کر مہنگا ہو گیا لوگ دو دو تین تین جزا دے کر اور ایک مسیینہ خرید رہے تھے سفر کے دوران تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فروانیاں کی تو اس وضاحت کو ساتھ ملا لیں تو بات وہی بن جاتی ہے جو صحیح مسلم والی بڑی میں ہے کہ حالت اس میں بھیڑ کی جنس کا جزا کا جاتا ہے سفر کے دوران حالت کی دو دو تین کی جذرا دیکھ کر ایک مسیینہ لے رہے تھے اس لیے نبی نتی سمانے کے سرمنے میں فرمایا پھر اسی طرح اسے طرح خاصم کی روایت ہے اجزت من زانی خیت الم سید مل زال بکری کا مسیینہ اس سے بہتر ہے ڈھیر کی جنس کا جذرا اب یہ اس میں وہ بڑی تقدیر نہیں ہو سکتی اس میں تو بات ہی کتاب آ رہی ہے کہ بکری کا مسیح دوسری طرف ڈھیر کا جزا ڈھیر کا جزا افضل ہے بکری کے مسیحا سے لیکن یہ روایت ٹھیک ہوتی تو بات ہوتی روایت نہیں ہے اب اس سال سنانا بھی بائیں اس کی سنجے نہیں ہے نا تو بارش ہیں کہ ہدی ہی نظروں اور امام بخاری کی شادی کے بارے میں کہہ دیتی ہے نظروں بس وہ پھر بیار نہ ہو اس کی روایتی کی کام اسی طرح ابو حراج وبی اللہ تعالیٰ کا فرمان سرن خدرہ بہتی میں اور اسی طرح مزاح العتدال میں مستدر آسم میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ ہو رہی بطن سرمایاتی منت محنت خرید منت سلیتی منت ایڈیری ول واپاری دیر کی جنس کا جذبہ یہ اونٹ اور گائے کی مسیعہ سے افضل اور بےکر ہے ولو بھی کرتا ہوتا افضل ابھی ہوتا ابراہیم علیہ السلام اگر اس سے بہتر جبیہ اللہ کو مولو ہوتا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بولے تو قدرہ اور مرین ہرای اس کی طرف اشارہ تو یہ سب سے افضل ہے لیکن اس کی صنعت میں ہاتھ میں ابراہیم الہ نہیں ذہنی ہے فایا سپوت کو نہیں سوچتا اسی طرح مصدرت حاکم میں ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نے طرح اللہ علیہ اسلم کے پاس ڈھیر کا کمزور سا جذبہ لے کی آیا اور بکری کا موٹا تازہ جزا لے کے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا ان دونوں میں سے کون سا بہتر ہے تو آپ نے فرمایا رنی کی ہی فقی اللہ عرمہ اس کی قربانی کر اللہ تعالی رنی ہے بکری کی جنس کا جزاک کر لے شاید ریٹا کر لے اللہ تعالی رنی ہے کوئی بنی تو اس کی سند میں صبح صبح ہے ایسے ہی ایک روایت ہے یہ جز الج کو میرے زانی کو نہیں جاتا زان کا جو جذا ہے قربانی کے طور پر وہ جائز ہے سننے میرے ماجہ کی مسلم احمد کی روایت ہے اس کی سرد میں ام محمد جن باہر مجھے ادا ہے پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا کس طرح مختصر کہ کس طرح کی کوئی بھی روایت پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی جس میں بکری یا اونچ یا گائے کا جذبہ قربان کرنے ذبح کرنے کی اجازت ہے یا حالتیں میں آسانی کی حالت میں بھی ڈھیر سے جس کا جدا کرنے کی اجازت موجود ہے کوئی بھی ایوینٹ پایا تو وہ نہیں قربانی کے لیے جو جانور ہیں وہ ایجدار نام ہو جب یہ اتنا بولا جاتا ہے تو اس سے مخصوص عید مرادوں سے ہر قسم کے ہیں کہ اللہ اللہ حکمران فرماتے ہیں کہ ہمیں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نت تشریف وائیں غل کہ ہم آنکھوں کو اور کان اچھی طرح دیکھ کے کر کے نت تشریف لائیں نہیں مطلب کہ اس میں کوئی عید نہ ہو کان میں سوراخ نہ ہو کٹا کٹا نہ ہو آنکھیں خراب نہ ہوں یہ جان فرمنی کی روایت ہے تھوڑا کٹا ہو زیادہ کٹا ہو برابر ہے تھوڑا سا بھی کٹا ہوا کام ہو تو وہ کٹا ہوا بھی ہے قربانی کریں لگے اسی طرح سنن ابھی جاگر کی روایت ہے اور سنن نسائی نبی ہے. اور میں ساری ہے برائے میں نے آگے بڑھی دعا ہو کہا تھا نے اس طرح چارہ کیا یاد اپنی چار مین کے خاطر بتایا انامسر میں انامدری رکھوں گی لال کا اللہ علیہ وسلم دن کی دنیا ایسی سرو اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی اسپتھ دی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشتہارہ کر کے کروایا اور وہ لاکو سے جگہ چار قسم کی بیماریاں چار قسم کے جانور ایپ چار لا لاگ جی قربانی میں جائز نہیں ہے اللہ بلکہ آبادی جس کا مینگا پن واضح ہو یا دانا جس کا دانا پن زاہ ہو و مریضا کو برکے ان مرا اٹھا مریض جس کا مرض واضح ہو ون ارجا گر کے اور لگڑا جانور جس کا لگڑا پن واضح ہو وقیر اللہ پن تھی اور ایسا برا جس کی ہڈیوں سے یس گو ختم ہو گیا ہو زیادہ بڑا جانور یہ بھی کی شکایت نہیں کرتا یہ بیماریاں اور اوب کم ہوں مثلا کانا ہے لیکن واضح کانا ہے لگ رہا ہے جانور لگڑا کے چلتا ہے لیکن غور کرنے سے پتا چلتا ہے قربانی کا جانور ہے لگے گا کون سا میں بلکہ رن مارا ووہا بلکہ رن آبا ویواہ بلکہ جس کی یہ بیماریاں واضح ہوں وہ نہیں رہے گا جس کی واضح ہی ہلکی پھولتی ہے وہ الگ ہے اسی طرح سنن شری کی روایت ہے علی رضا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم آ غب الزم کو قربان کرنے سے منع کیا آ کان کٹا آزم کرم آزم رزم یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب جانور کے تیر کی نیچے والی جو گڑی ہوتی ہے گوبا وہ ٹوٹے گوجے کے پر تالا فور کا ہوتا ہے نا تیر کے وہ سارے کا تالا بھی اتر گیا تو جانور آزد نہیں بنتا سارا اتر جائے قربانی ہو گئے لیکن نیچے والی گڑی اگر ٹوٹ گئی پھر وہ آزد ہو گیا پھر وہ قربانی کے لیے یہ آج اپنے قرض والے ادل والی روایت پر اعتراض کرتے ہیں کہ جرئی بنش کلب اس کی سنج میں ہے تو اس وجہ سے یہ روایت ضلع اشیفانی نے بھی اس کو ریب قرار دیا ہے لیکن جرئی گنش الید کی توفیق حیق صابت ہے ایک تو یہ کہ کتا جی سے روایت کرتے ہیں اور امام کتا دن جی انہوں نے ان کے بارے میں خیصے کلمات بات کہانا اس لیے کتا کو اڑے ہی ہری امام اجلی نے ان کو سکا قرار دیا ہے ابن نے نے بنسی کو ٹھیک کی ہے امام فرمنی نے ان کی حدیث کو ختل کرنے کے بعد اس حدیث کو حسن صحیح ہم قرار دیا ہے تو جب کوئی امام کسی حدیث کو حسن یا صحیح قرار دیتا ہے تو اس کے تمام سر راجیو کی ذمنی توثیق ہوتی ہے اس تصحیح میں اسی طرح امام فاقر نے بھی اس کی تصحیح کی ہے جو کہ ضمنی توسیق ہے امام فاقر کی وجہ سے امام مقدسی نے المختارا میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو یہ امام مقدسی کی طرف سے بھی اس روایت کی ضمنی تو ٹھیک ہے جلئی میں کدیر کی پھر فکر علی رضی اللہ سے اسی مرنے کی روایت بسنت حسن مرغی ہے وہ مصد احمد میں علی ابن طالب کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بیان کیے قربانی کے بارے میں تو ان سے پوچھا گیا گائے کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ سات آدمیوں کی طرف سے شفایت کرنی ہے پھر پوچھا گیا اندور کرن कूटी के کے بارے میں تو کہا لاز اور عرض کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا ماں بالا کا پھر من تھا جب وہ قربان گاؤں کو پہنچ جائے تو نہیں یہ وہ اس کی اپنی آواز ہے پھر بعد میں انہوں نے سرمایا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف اللہ تو یہ جو حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آرزہ بال کی قربانی نہیں وہ کہ حکم دے رہے ہیں کہ کان کو غور سے دیکھنے تو غور سے دیکھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ایب موجود نہ ہو اس لیے یہ روایت کم از کم پسند درجے کی بڑھتی ہے تو یہ چاہتے تو یوں بس کی یہاں پہ پر قربانی کرنا جائز نہیں اچھا ان میں ایک بات قابل غور ہے فرمایا ہے کہ یہ قربانی میں جائز نہیں یہ سمجھے گا کہ قربانی کے لیے اس طرح کا جانور خریدنا نہیں کیا تھا لا فی اذافی مطلب قربانی سے پہلے پہلے تک ایب پیدا ہو جائے قربانی کے لیے لگے گا جانور دو صورتیں ہیں جانور قربانی کے لیے پالا یا خریدا قربانی کے قریب جا کے اس میں ایب پیدا اس کے بعد دو صورتیں پڑتی ہیں نمبر ایک بندے کے پاس وہ ہے دوسرا جانور لینے کی قربان کرنے اس پر قربانی فرض ہے جانور خریدے قربان کرنی دوسری صورت ہے کہ بندے کے پاس طاقت ہی ہے اور جانور خریدنے کی وہ سک طاقت نہیں ہے اس میں اس سے خریدا طاقت ہو گیا اس سے فرض ہی نہیں اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک اخراج کہتے ہیں کہ مسلم احمد میں حدیث ہے اسے خدری رضی اللہ بالان سنبھاتے ہیں کہ میں نے قربانی خریدی جمبہ اور بھیڑیا آیا اور اس کی چکی کاٹ گیا تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تھا کہایا جائی اس کو قربان کرا پہلی بات تو یہ ہے کہ دوموں کا ساتھ نا یہ قربانی سے مانیہ عید ہے ہی نہیں دسے کی قربانی سے منع ہے بالکل بھی نہیں دسے کی قربانی منع ہے ہی نہیں یا تو وہ ایب جسے منع کیا گیا ہے اس عید والا کوئی جانور ہوتا تو اس کی قربانی کی جانور جو پھر تو بات بن جانے کی تو یہ دسے کی تو قربانی منع ہے خسی ہونا جانور کا عیب ہے خسی ہےسی کی قربانی ہونا ہے زخمی ہونا عیب ہے زخمی جانور کی قربانی منع ہے بلکہ وہ جو ہسی کو اشار کرتے ہیں وہ ہاتھ پہ کنگ لگاتے اور پھر وہ خون ملتے تھے وہ خود زخمی کا ہے زخمی ہونا عیب ہے لیکن قربانی سے معنی عید نہیں ہر طرح کے عید سے جانور بیکار نہیں ہو جاتا صرف جو جو حوب بیان قربانی کے لیے ادا قربانی دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کی صنعت میں حجاج حجا ارساف کثیر خطاحت تدریف ہے روایت مان ان بھی ہے مزلسان قابل قبول ہوتا ہے ایک دوسری صنعت کی اس نے محمد بن برن خالی مجھول سند ملک کے بھی ہے دونوں سندوں کا مدار جابر بن رسید بن حاض ال جوشی پر ہے جو کہ مشہور سزدار ہے جابر جوشی عزی سے بھرا کرتا تھا اور ایک تیسری سند ہے اس میں حجاب اتنے ارطار کا شہر اطیا اوکی اٹیا بن سا بن جناتا الاؤٹی. وہ بھی مسلف ہے تو یہ روایت فائر سے کو نہیں پہنچتی اور اگر صحیح ہوگی تو تب بھی دا ہونا مانے عید ہے ہی ہے یہاں ایک بات سمجھ لیں بعض روایات میں آتا اللہ علیہ وسلم والے مطلب فی مین قربان کیے وہ رعایت کمزور ہے لیکن خصوص ہونا جانور کا یہ قربانی سے مانے عید ہے ہی ہے جانور کو فصیح کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے ان اس سارے جانوروں کو خصی کرنے قربانی ہو جائے جیسے خچر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی سب علی رضی اللہ تعالی نے سنایا گھوڑے گدے کا کرائیں تو ہمارے لیے بھی یہ کچر پیدا ہو جائے گا آپ نے سنا کہنا خبر سال اک اللہ دینا لاج کیا یہ کام وہ کرتے جو نہیں جانتے ظہروں کا کام ہے یہ کرنا خچر پیدا کرنا منع لیکن خچر کے سواری جائے گی جانور کو خسی کرنا منع لیکن خسی جانور کھانا یا اس کی قربانی کرنا یہ جائز ہے وہ الگ کام ہے یہ الگ کام ہے قربانی کے جانور وہ اللہ خان اللہ تعالیٰ نے سرمایہ ہماری خودی امت جلنا من سکن لیکن سورص اللہ علامہ ہم ان پر نمت اللہ عام ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کی جگہ مقرر کی تاکہ جو مویشی جانور ہم نے ان کو عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام دے. بانی کے جانور کے نمت الرام اللہ نے مقرر کیے اور ان کی تفصیل صورت العام میں اللہ ذکر ہے نظر کا ہمرتا مفرشا سے بدل ہے سامان آٹھ جوڑے نہیں دو پھیر کی جنس کے میرا مالک نہیں دو بکری کے نسخے نارا اور ماتا کا کل آل کا رہی ہر سگین ام سمر کر رہی سگین کچھ ہوتا نر حرام ہے یا ماتا کے اس پر ماتاؤں کے پیڑ لکھتے ہوئے کیا مطلب مادا کے پیٹ میں جو چین ہے زبا کرنے سے وہ بھی حرام ہے آپ کا خبر امر یہی امر سبل آ رہی اور ہے منصاحی لٹی بھی کے میں کوئی چل ہے تو بتاؤ پیسہ بنا اوٹ سے بھی دو اور گائے سے بھی دو کیا ان میں سے نہ حرام ہے کیا متا ایک لکھتے ہیں مطلب کوئی بھی حرام نہیں یہ اونٹ گائے ڈھیر بکری چار جنتے ہیں آج جانور نار ماتا یہ ڈمبا یہ بھی ڈھیر کی جنس میں شامل ہے اچھا کچھ لوگ گائے کی جنس میں ہےس کو شامل کرنے کی کوششوں میں سارے توڑ لگے ہوئے ہیں لیکن وہ شامل ہوتی ہیں دلیل سے آپ پیش کرتے ہیں یوک کا عربی لغت دان کا یہ پور ہے یہ پور ہے،, ہے یہ کیا پول ہے الجاموس نو گروم میں البکر جاموس وہ بکر کی نو ہے پہلا سوال بنیادی سوال بھینس عرب کا جام عجم کا ہمارے علاقے کا عربیوں کو تو پتا ہی وہ نہیں اس کا اس علاقے کا جانور ہی نہیں ہاں یہاں سے کہاں جانور جاتا ہے حضرت سے اوپر بھی ہوتا ہوتا میرے دور میں بھینسیں پہنچی ہیں عرب میں ذکر ملتا ہے تاریخ کہ انہوں نے بھینس کا دوست مینے کا کہا کسی بیماری کے لوگ بار رہا ادھر نہیں جاتے مختصر یہ کہ کہنس جانور کس علاقے کا ہے عجم کا عرب کا جانور ہے ہی تو جس علاقے کا جانور ہو اس علاقے کے لوگوں کی بات زیادہ نوٹبر ہے یا جن کو پتا ہی کے علاقے کا جانور ہو وہاں کی نوٹبر ہوتی ہے عرب کو جیسے کہا گیا ویسے بتا دیا اب کسی نے ہرن نہیں دیکھی اس کی ہرن ہوتی کیا ہے آپ نے اب وہ پتلی لیتی ہے بکری کی طرح تو اب وہ کیا کہے گا کہ حرم بکری کی جلد سے ہے کیا ہرنی کی قربانی زیادہ ہوئی ایک جیسے اکرم ہوئی تو ایسے ارب کے اقوال کا اس بات میں اعتبار ہی نہیں اصولی طور پہ کیوں وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں ہاں اپنی لوٹ کے بارے میں وہ بتائیں بات بہت بڑے ہمارے علاقے کے بارے میں اپنی ہیں. وہ اپنی فیصلہ کریں وہ ثابت ہو نہیں سکتے ہیں. دوسری بات جن سے ایک ہو دلائل بڑے صرف موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جن سے اگر ایک ہو تو है ہوتا ہے نسل چلتی ہے گائے اور بھینس کا پتا چلے گا نہ ملاپ ہوتا ہے ان کا نہ نسل آئے جیسے سائنسی طور پر مختلف چیزیں کا گائے اور ہے اس کا خاندان الگ ہے بھینس کا خاندان الگ ہے یہ دونوں میں بردر مشرق ہیں کسی وہ جگہ دار سے پوچھ کے دے لو وہ آپ کو بتایا گیا کہ گانے اپنے حیثیت کے بنا پر اس کا روٹ کتنا اس کا گاڑہ وہ پانی میں جاتی ہیں جی. یہ پانی سے نکلتی ہیں یہ صاف ستھرا جانور وہ چوبیس گھنٹے گندہ ہے یہ سست سست وہ سوچے کے مخالف متضاد کی ساتھیاں ہیں کیسے ایک رو گیا بکری ہے نا پہاڑی بکری کیڑی بکری فلانی نسل کی بکری پرانی نسل کی بکری ایک ہی چیز ہے جس بھی نسل کی بکری ہو جس بھی نسل کا بکرا ہو ملاپ کرواؤ اور سلاؤ ملاپ بھی ہوگا جہاں یہ کام نہیں ہوتا یہ دو بنیادی ہیں ایک کہ یہ عرب کے علاقے کا جانور ہے اہل عرب کے اخبار بیکار ہے اس کے بارے میں ہمارے علاقے سے فیصلہ جائے جہاں کا جانور ہے تو پھر مانیں اور یہاں سوئی کو کہتا کہ ایک جنس ہے تھوڑا کہ دیکھیں کسی گزر کو دیکھنا وہ کیا کرتا آپ کے ساتھ بیکن کے گائے اور بہن ایک ہی وہ آپ کو دن میں سارے دکھائے گا دوسری بات کہ ایک نسل ہو ایک جنس ہو تو افغائ سے نسل ہوتی ہے جبکہ کہ یہاں پہ یہ چیز مقصود ہے جو زیادہ شوقین ہے بھینس کی قربانی کا اسے کہو کہ پہلے نصر پیدا کر کے دکھا دے سیکر سے کام ہو ہی کرتا قربانی کے جو جانور اللہ نے مقرر کیے ہیں انہیں کی قربانی ہے ہر حلال جانور کی قربانی میں قربانی کے جانور بھیڑ بکری کی جنسنے سے ایک ایک گھرانے سیکر سے یہ شک کرے گا گائے اور اونٹ ساتھ ساتھ مدوں کی طرف سے بن عبداللہ عبد اللہ رحی اللہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے تیرہ سو اثال کہتے ہیں کہ نرنامہ رسل اللہ علیہ وسلم بدانا کا انسد آتے ہیں خدیبیہ والے سال ہمسلم کے ساتھ گائے بھی صاف مدعوں کی طرف سے اونٹ بھی سات لوگوں کی طرف سے قربان کیا اسی طرح عبداللہ بن عباس علی میں موجود ہے حدیث نمبر نو پانچ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو حاضر تو الحا عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا رکھنا پھر کے پھر تو ہم گائے میں سات افراد شریک ہوئے تو پھر جزور اشن اور اونٹ میں دانت یعنی اون کی قربانی میں دب تک اپرادھ شریف ہو سکتے ہیں جامع کرمنی کی روایت ہے ریج نمبر تین ہزار ایک سو پنتالیس عقائد نے سار کہتے ہیں کہ نئے ابو اہو پر ساری رضی اللہ ہوتا سے پوچھا وہ کہنے لگے کہ ندی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں سرایا گانا وان اہلی بڑی اویشا سے ایک یا دو بکریاں ہم اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے قربان کرتے ہیں پیا پور میں وہی وہ خود بھی کھاتے ہیں لوگوں کو بھی کھلاتے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مانگا خطہ تباہ کہ لوگوں نے مباہ ایک دوسرے پر فخر شروع کر لیا فتح تما تھا تو جیسے تو یہ کہا جیسے اس اتنے بندے اتنی قربانی کریں یہ کام لوگوں نے شروع کر دوں فکرنا ہو جاتا تھا بھی شہد ربی اللہ کی رائے سننے جن ماجا میں ابھی نمبر اکتیس سنن کبرا پر میں صبرات ہزار کا نمبر بیس کہتے ہیں شامالا کی ابنی اگر جب وقت مار تو مجھے سننا مجھے سنت کا علم ہو جانے کے بعد میرے گھر والوں نے ظلم پر ابھارا غلط ندی پر ابھارا سنت کا علم کیا تھا کہ تانا آہر کی رقم ابھی شادی کو شاہی کہ ایک گھر والے ایک یا دو, دو بکریاں گواہ کیا کرتے تھے وی آن یو وقت نام اور اب ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں اگر ایک بکری زدہ کریں گے تو ہمارے پڑوسی کو جوس ہونے کا تان دیں اب یہ حالت ہو گئی تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بکری پورے بالانوں کی طرف سے اکاط کرتی ہے ابزلہ کے نیشان بیان کرتے ہیں کہ کارہ رسول روپئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کی شاعر سے ہوا ایک انجین کیا ہے مصبر خاتم کی روایت ہے سات ہزار پانچ سو پچپن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اہل بیگ کی طرف سے ایک بکری دبا کیا جاتے تھے قربان کیا جاتا تو ایک کی فائد کر جاتی ہے فقیتنا عبداللہ نے شان خود نہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے صرف ایک بکری قربان کرتے تھے صحیح بخاری سات نمبر دو سو موقع. ان کا یہ موقف عمل موجود ہے تو ایک قربانی آدمی اور اس کے اہل کی طرف آدمی کے اہل میں اس کی بیویاں اس کے بچے اس کے والے میں یہ شامل ہوتے ہیں چاہے سچا پانی اکٹھا ہو چاہے اللہ ہو شادی شدہ فراد ہیں ساحدے ہیں جن نے الگ الگ قربانیاں کریں وہ ایک اہل بیٹ نے آدمی اس کا اہل بیٹ کیا ہے ادواج اواز اور ماں باپ والے یہ اہل میں شامل ہوتے ہیں تو جو بظاہر اختسا ہے وہ اپنی الگ قربانی کرتے کچھ لوگ نیت کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں یہ بات بنیادی ایک اصولی سمجھنے کہ قربانی ایک خاص عبادت ہے باقی عبادات سے ہٹ کے مستقل ایک عبادت ہے کوئی بھی عبادت کسی دوسرے کی طرف سے نہیں کی جا سکتی اللہ سے کوئی ضرور ہو ادا کیا جا سکتا ہے دریل کو ہے اس کی آج سر تھا میت سے لیکن اس نے کیا نہیں عمرہ امرا تھا کیا نہیں کیا جا سکتا ہے دریل کو ہے حج آج ابھی کلا کریں ایسے روزے سرد تھے میت کا رکھنے تھکا بیماری یا سفر کی وجہ سے ممالک سامان ہوئی اور یا وزارت ہی غریب موجود ہے تو جب غریب نہیں ہوگی تو عبادت کسی دوسرے کی طرف سے نہیں ہو پا نہ زندہ کی طرف سے نہ مردہ کی طرف سے کسی دوسرے کی طرف سے عبادت کرنے کے لیے غریب چاہیے بدلنا اصول کیا ہے الجی کا یہ انسان الا وہی ملے گا جو اس نے کیا لاسل ہوا سے رقم گزرا دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں تھابت ایمان بہتی اور روشن کشمیر صبرانی ایک لیکن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کھسی موٹے تالے مینے غذا کے پکالا تو فرمایا آگ ہوا شاہی کا توحیش بڑا ایک ان کی طرف سے ہے جس نے توحیل کی گواہی تھی کی اور ریری نقوش کی گواہی اور دوسرا انھور ہو گئی آپ نے اپنے اور اپنے اہدیب کی طرف سے قربان کیا اس کی تمام طرف سنزیں جمع ہو جاتی ہیں عبداللہ بن محمد بن عفیز کا اور عبداللہ بن محمد بن عفیذ دہی میں ادیف ہے یہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچ اور ایک سرد عبداللہ اپنا شریف میں عبداللہ بن جنوبی شریف کا بھی خواب وہ بھی پائے جاتے ہیں وہ کثرت سدا اور خوب کی وجہ سے گئی یہ روایت قابل احتجاج میں یہاں سے اقتدار کرتے ہیں کہ ان میں باقی ایک پورے مسلمانوں کی طرف سے تھی نا تو ان میں زندہ بھی شامل ہے مردہ بھی شامل ہے لہذا میت کی طرف سے کوئی بات نہیں سکتی ایک تو یہ روایت گئی ہے دوسری بات اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تب بھی مسئلہ نہیں کرتا کیوں؟ اگر اس طرح کرنے سے قربانی ہو جاتی ہے تو پھر امت میں سے ایک بندہ اٹھے ایک بکرا لے اور کہیں کہ پوری امت کی طرف سے قربانی ہے بسم اللہ للہ ہونا چاہیے تو پوری امت کی طرف سے سب سے قربانی کا فریجہ آکے کے نہیں ہوگ کبھی اور کوئی بھی موجود اس پر سروا نہیں تھا چھوٹی سی بندہ وہ سوچ بچار سے کام نے جو بات سمجھ آ جائے پھر دوسری بات کہتے ہیں کہ اس میں زندہ اور مردہ کبھی شامل تھے تو پھر یوں کر لیں نا کہ قربانی ایک بکرا وہی میری طرف سے وہی میرے فوج شدہ طرف سے کرتے ہو پھر آپ کی بات کی سمجھ آ رہی ہے ابھی تو رائز لائف ہے دوسرا صحیح مان بھی ہے تب بھی بات نہیں بنتی اسی طرح ایک روایت مظہر میں اسیب سے مر گئی اس مصدف خاص میں ہے اور مجموع میں ہے وہ بھی ضعیف ہے اس میں چاہیا بھی میں حاجر نامی والی ضعیف ہے اور حروق ایک روی اتنا ہوتاؤں کے بارے میں ایک ریوایت جانے ترندی کے اندر موجود ہے ترما داروں میں بھی ہے ترندی میں حقیقت نمبر چودہ سو پچانوے ہے اور سموداؤں میں ستائیس سو نبے نمبر ہے کہ وہ دو میزم آپ کیا کرتے تھے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسرا اپنی طرف سے تو اسے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امارانی بھی بھی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا کہ میری طرف سے قربانی کرتے رہے نا فلا ازار ہو تو میں یہ کبھی نہیں چھوڑوں گا لیکن یہ روایت کی ثابت نہیں شریف بن نفتہ میں شریک تصویر و فتح دئی ہے اور اس کا شہر کا جو وہ مجبور ہے یہ روایت کی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا سڑک میں سے کسی سے بھی سابت نہیں ایک ریت سے ہی مسلم کی بھی کرتے ہیں جس اللہ بڑی کی تو فرمایا اللہ سمبر ہی محنمہ دینا امت ہی محندہ دیں صلی اللہ وغیرہ یہ محمد اور محمد کی امت کی طرف سے قبول فلمان ہے صلی اللہ جو سر ریب سے ہی مسلم کی ہے باقی تو آپ نے گئی شادی کھا اس کا اچھا روزے رکھتے ہیں نا پیسے عمارت سے تو دعا کرتے اگر ہمارے روزے قبول تھا اور باقی انسانوں کے بھی قبول تھا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو روزہ میں نے رکھا ہے وہی روزہ میری طرف سے بھی اور پوری طرف سے بھی قبول تھا یہ مطلب ہوتا ہے پھر کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو انہوں نے رکھے ان کی طرف سے جو میں نے رکھے یہاں سے بھی کئی سوال نہ ہوتے سر ہم دعا کر رہے ہیں کہنا میرے بھی قبول کر لے اور عمر بھی قبول کر لے تو جنہوں نے فیملی قبول کرے تو اس سے بھی مسئلہ نہیں کرتا اور قربانی کرنے والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح اس میں ہے لیکن ہرا بنے ٹکا وہ آرادا آتا گوشت یا سب جن شاید ہیل پا رہی سستا ہے کہ درخت کا چاند دے کے وہ اپنے بالوں اور ماتاؤں سے رک جائے مطلب نہ پاٹے اور جس آدمی میں قربانی کی اختیس نہیں سر نبی داؤت میں حدیث ہے ستائیس سو انوے کہ ایک آدمی آیا کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ملری ہے ڈوب دینے والا جانور جو کسی نے دیا وہ بھی اپنا نے کیا میں یہ قربان کر لوں قربانی کا رو پڑھایا نہیں ایک تو ہے پہلا کوئی نہیں پھر ہے یہ دور کے لیے رکھا تھا اس کو ہے نہیں ہاں جو میں نہ رکھو می الساری کا می بشاہی کا بال اور ناخن اپنے کاپ و خود وہ سبان رتا تھا ناک بار موڈ دے فصل کا سفا وہ اسی عصی اللہ سے اللہ اجا کے یہاں کے مکمل قربانی ہو جائے اچھا یہاں ایک بات سات ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے پبلیا ہے کہ ان دس دنوں میں نا کاٹیں جب تک وہ قربانی کر لیں گے جب قربانی اس کے وہ نہ کروانے ضروری ہے اور جنہوں نے قربانی نہیں کریں اشتکار نہیں گے استعمال وہ سواپ لینا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں دس کو پہلے نہ کاٹنے کی پابندی ہے مثال کے طور پر پانچ جو نا ان کاٹ لیجیے آٹھ کو بڑے ہو گئے پہلے کاٹ لیکن دس کو اگر کاٹے گئے تو سو قربانی کا سواؤ لے جائے گا نافنا ایشور نہیں ہے عام طور پہ ان مسلموں کو بھی دونوں کو ملا کے خطمر کر دیا جاتا ہے قربانی کے وقت کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ نماز عید سے پہلے پہلے ہوگی اور ہوگی کب ایام تشریف کی کلو حفاظ فن تشریح کے سارے کے سارے دن ہی زباں قربانی کے دن ہاں نوازے ادا کرنے کے بعد ایام تشریح سورج کے غروب ہونے تک تیرہ اجا کا سورج غروب ہونے تک یہ قربانی کا وقت ہے یہ ایام تشریح کی کل جو حادث اس روایت کو کچھ لوگوں نے جرید بنانے کے لیے بڑا زور لگایا ہے لیکن یہ شری اور سامع ہے اس کی تصویر کو ثابت کرنے کے لیے کافی سارا کہنا چاہیے کافی سارے اخراجات ہیں اس پر اور اس کے کافی سارے جوابات ہیں وہ تھی کہ یہ حدیث مرخوب متصل ہے اتنے بھی باندھ رہے ہیں اور ہرا نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور اس کا نامی عبد الرحمن اتنے ابھی حسین ان نوکری کسی محدث نے اس پر جگہ نہیں کی تو ٹھیک اس کی ثابت ہے تو سیکھ کے لیے اب نے ابان رہے اور سکاس میں سکاہ سے ذکر کیا ہے اور اسی طرح ابن ملک نے توفت محتاج میں یہ روایت درج کی ہے اور ابن ملک کا اس ہے کہ وہ صرف صحیح روایات لے کیا آتی ہے جنن تو ہے ابن ملقم کی طرف سے صرف اسی طرح امام اب نے حضرت عمر و نے بھی اس حد کی حدیث سے ہجرت پکڑی ہے تو یہ روایت مجبور راجی کی نہیں بلکہ سپا رانی کی ہے تو لہذا اس پر ذرا مردود ہے جہالت حالت والی یہ ذرا ہے وہ نا سامنے سے ہے اسی طرح ایک اور اس کا طریق ہے اس میں تدریف کا وہ شور مچاہتے ہیں کہ اس میں تدریف ہے لیکن وہ تدریف بھی وہاں پر نہیں ہے انا ہے لیکن تدریف نہیں ہے بہرحال یہ لمبی بات ہے یہ پھر وقت فرصت میں آپ کو بتائیں کا دن یہ چال ہے قربانی پرانے مزید کے بھی سابق ہے پرانے مزید قرقان حمید میں بھی یہ چاروں دن قربانی کے ثابت ہیں اللہ تعالیٰ نے سنایا بھائی ملائی کی ایا میں اللہ کا نام دکھا کر یہ ایام معلومات میں علامہ رضا رحیمت العام تو ایام معلومات کون سے ہیں ایام تشریف ایام تشریف کو ایام معلومات کہتے ہیں نا تو ایام تشریف کے قربانی کرنا تو قرآن سے بھی استھاپت ہے اور چوتھا دن جو ہمیں نہر دس غلط جس کے بارے میں کسی کو اشترا بھی نہیں تو یہ کل چار دن بنتے ہیں قربانی کے لیکن ان میں سب سے افضل دن یوم کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامعہ نتی میں ہے ماں اللہ اور ارب اللہ عام اشر ان دس دنوں کی نسبت ان دس دنوں کی نسبت اور کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں کیا جانے والا نیک اگر اللہ کو زیادہ معرول یعنی غلح کے انتہائی کا آتے ہیں تو دس گڑ حجہ کو قربانی کرے گا تو افضل ترین ضلع میں قربانی کی تو کوشش کر کے قربانی دس گڑ حجا کو ہی کرنی چاہیے نقی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت المضا کے موقع پر خوف مٹ نہر کرے تھے اور فوق کے فوق یوم نہر کو چار دن کا قربانی جائز ہے یہ ہے وہ باقی کسی دن میں بھی نہیں ہے اور قربانی کا جانور خود ربا کرنا چاہیے یہ بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اونٹ نہر کیے تھے اور باقیوں پر حضرت کا حیران مقرر کیا تھا معلوم ہوتا ہے کسی اور سے بھی قربانی کروائی جا سکتی ہے عورت اگر زما کرے تو بھی اس کی قربانی جائز ہے صحیح بخاری میں روایت ہے پانچ ہزار پانچ سو چار کے ایک عورت نے ایک ہزار پتھر کے ساتھ بکری کو صدا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا تو آپ نے ہمارا بھی اصلیحا کھانے کا حکم دیا عورت کا ذتیحہ بھی حیران ہے اور قربانی کا جو گوشت ہے اس کے بارے میں اللہ لاکار نے فرمایا سب عبینا وقت اگل باقر فقیر خودی کھاؤ تر دست محتاج کو بھی دو دوسرے فرمایا ہے سب عبین وقت اگل قان اولا جو خرسی کھاؤ مانگنے والے کو بھی دو نان مانگنے والے کو بھی پھر دوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھرو وہ اصری کو جافیو کرو کھاؤ پلاؤ ذخیرہ کرو مقرر نہیں ہے کہ کتنا کھانا ہے کتنا ذخیرہ کرنا ہے کتنا دینا ہے کتنا سب کرنا سر یہ آپ کی اپنی صوافیوں پر ہے زیادہ سالیں تھوڑا دے زیادہ دے دیں تھوڑا سا اس کے بارے میں کوئی پابندی ہے غیر مسلم کو بھی توحفے کے طور میں لیا جا سکتا ہے توحفہ دینا جائزہ غیر مسلم کو بھی صدقہ ہے سدفا صرف مسلمانوں کے اور قربانی کی خالیں ان کا بھی وہی مصرف ہے جو قربانی کے گوشت کا مصرف ہے اپنے استعمال میں لے جائیں گفٹ دے دے کسی کو یا صدقہ کر دے لیکن ان کو بیچنا اور کسان کو اجرت کے طور پہ دینا یہ نجائز ہے سیدنا ری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم نے مجھے قربانی جی قرضوں کا مقرر کیا فرمایا بلا یو سیا کی جزا تی ہاش یہ اون کا گوشت اور کھاد اس میں سے کچھ بھی کسان کو اجرت کے طور پہ نہیں دینا سماطے پور میں ہمیں اتنی ہندی جی نا ہم اپنی سات سے الگ سے دیتے تھے اس کو اجرت اس کی اجرت الگ ہیں یہ ریاستیں بخاری ستارہ سو ستارہ نمبر بنی ہے تو سب کے جو ہے سو سو پر دیا جائے یا اپنے اس کے بعد یہ بھی پتا ہے آپ کو خان کھائی بھی جا سکتی ہے وہ سیری پوائل کھاتے ہیں آپ حلال ہے کھانا بھی قربانی کا جانور ہو یا غیر قربانی کا اس کا سارا کچھ حرال ہے کوئی بھی مخرو نہیں ہے نہ کپورے نہ اوجلی نہ آنتے کچھ بھی نہیں سب حلال ہے جانور حلال کی ادال اس میں سے حرام ہونے کی دینی چاہیے کچھ بھی حرام نہیں سارا حرام ہے کی ٹاپی ٹوکی زبا اور نہر کا طریقہ زبا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو ذبا کرنے کا ہے نہر کا طریقہ جو ہے نہر کے طریقے کے بارے میں گٹنا ہوتا ایک باندھ کے تین ٹانو پہ کھڑا ہو اور اس کو میلہ وغیرہ مارا جائے لداغ میں تاکہ اس کا خون پہ جائے اللہ تعالیٰ نے میرا ان کو اللہ کا نام لکھے وہ سوال تھا جب وہ تین سانگوں سے کھڑے ہیں پہلا واجبت جروح پہلو جب کے اسماعیل کی قربانی کی وضاحت فرمائیں فری نہ اسماعیل علیہ اللہ علیہ, علیہ السلام کی قربانی تو ہوئی نہیں ہوگی بھی نہیں حاضری ہاں بتایا تھا ہم قربان کرنے کے لیے ضلحہ کی فضیلت ابتدائی داخلوں کی, دا کی سنا ہے آپ کو کہ یہ افضل سلیم جام ہے کہتے ہیں ضلعحجہ کو زیادہ عبادت کی جائے یہ صحیح ہے دیکھیں یہ اسکور حروم جیتا کا ضلعجہ برم و رجح اللہ تعالیٰ فلا تزلیموں کی ہی نام خصا وقت سرمت والا ہے اس کی وجہ سے اس میں عجر واقع زیادہ ہوتا ہے اور ویسے تو حجا کے اتائی لاکھ دن خصوصی خبرت والے ہیں قربانی کے لیے خطبہ سننا ہاں جی خطبہ سننا ضروری ہے فرض ہے اب دور میں روایت آتی ہے کہ جو سننا چاہتا ہے سنیں ہے جانا چاہتا ہے جائے لیکن وہ ڈانٹ ہے تحدید ہے اس سے رخ تشیل کرتے ہیں نماز عید کے فورت بعد مہن کا خاص عید کا مہانکہ سابق ہوئی باقی عید کے موقع پر ایسے لوگ آئے ہوتے ہیں جو آپ کو سارا سال نہیں ملتے آپ عام روٹین میں بھی اس سے موانقہ کرتے ہیں اس حساب سے موانقہ کریں کوئی حد نہیں باپ بیٹا ایک ہی گھر سے جاتے ہیں اس کی نماز پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھ کے آپس میں عید مبارکہ مہانتا یہ والا موانتا نہیں ہے یہ نہ ہے ثابت نہیں قربانی کی جگہ کسی غریب کی معاونت کرنے سے قربانی کا خریدا آدھار نہیں ہوگا ہاں قربانی خود کریں اپنی جگہ کسی اور سے کروائیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضی اللہ عنہ سے کروائی یا قربانی ہو با میں تقسیم کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ رام نے قربانیاں تقسیم کی تھیں دوسرے علاقوں میں قربانی دیے یہ جائز ہے ہاں زندہ آدمی کی طرف سے حج ہو سکتا ہے تو شخصی کے وہ جسمانی طور پر معذور ہو جو مستقی ہے اسی کی طرف سے نہیں ہوا بہیمۃ نام والی روایت کے آیت قربانی کے جانوروں کے بارے میں وہ وہاں پہ بہیمت العام کی وضاحت ہے اللہ مہاراجا لوں گی بہیم وہاں تو قربانی کا ذکر ہے نا مجنی آیت کی وضاحت مکھی سورت میں اس میں کیا ہو گیا اصل میں آیت کی وضاحت نہیں لفظ ال انعام کی وضاحت ہے کہ عربی لغت میں قرآن میں الانعام کن جانوروں پر بلا گیا ہے وہ افغان کے اندر ایسے نہیں ہوتا لیکن لغت میں ایسے ہو جاتا ہے یہ سہیمت النعام کی وضاحت جو سمانوت آزواج کے اندر ہے یہ لغت کی وضاحت ہے جی مدد کریں گے ہاں جی یعنی پہلے سے ہی شہید نام کی حکم لائٹ میں بعد میں لاکر نے شہید الام کو قربانی کرنے کا حکم دے دیا جو ہے وہ عرب علما کے کہنے کی وجہ سے کہتے ہیں ارجانو کو نو کو میٹر بکر ارب کے کہنے کی وجہ سے کہتے ہیں انہیں کوئی نو کو میٹر بکر کی گلی پیش کرو کسی جانور کا ایک جنس ہونا وہ سینسی طور پہ صبر کیا جائے گا نا وہیں صبر ہو کے لطافیں بھی ایسے ہیں بھینس کرنے والی ہوتی ہیں یا صرف چرنے والے جانوروں پر لطافت ہے ہاں جن علاقوں میں بھینسیں چار کے گزار کستیاں کو چارہ نہیں ڈالنا پڑتا وہ ایک الگ بات ہے اور ایسی ہوگی کہاں سے ہے پہلے وہ راش کرتے